شداد اور مصیبتوں کے اندر بابے ہیما میں ہم تک شول مہمات اور ان کی توجہات کے ذریعے مہمات کو کھولا جا سکتا ہے فیاتو کبور ان کی قبروں پر آتے ہیں بجنا دون ہم انہیں پکارتے ہیں قضائے حاجات کے بارہ کے اندر مستدل لین اعلی نزال کمن کرامات ان کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی کرامت ہے کیا ہے اب آگے پڑھو آگے پڑھو کیا ہے یہ لفظ فی ہے تفریق ان و افرات فی ہے اس نظریے کے اندر تفریح اور افراد ہے کمی اور بیشی ہے اللہ کی شان کو گھٹانا بزرگوں کی شان کو آگے پڑھو بل فی ہے ہلاک اس میں ہمیشہ کی ہلاکت ہے والعذاب عذاب سرمدی اور ہمیشہ کا عذاب ہے لما فی من روای شرک المحقق چونکہ اس کے اندر حقیقی شرک پایا جاتا ہے وہ مساد مت المصدق اور مقابلہ کرنا ہے کتاب عزیز کا اور مخالفت کرنا ہے عقائد اما کا وہ ماجمات المت اور جس پر امت کا اجماع ہے امت کا کیا ہے کتنی باتیں کہی ہیں ہلاک آبادی عذاب سرمادی ہلاک آبادی عذاب شرک مساجمت القتاب مخالفت عقائد عیمہ ما اجمات علیہ الامہ چھ باتیں نمبر پانچ لکھے ہیں لیکن چھ ہیں کتنی نمبر ہیں چھ باتیں آگے آؤ کہتا ہے ان القول وخیم وشرک عظیم ان ہاضل قلا وشرک عظیم یہ قول تصرف اموات والا بڑا خراب ہے گندا ہے اور بہت بڑا شرک ہے بہت بڑا شرک ہے یہ. یہ دو فتوے اور آ گئے دو فتوے شرک ہے اور گندا ہے یہ قول کتنی فتوے ہو گئے آٹھ سمجھا سی سن؟ سنو بات ابھی کہا کا دہر ال اب ایک فرقہ نکلا ہے اب ایک معلوم ہوا کہ تصرف اموات والا عقیدہ بجی اور اختراعی عقیدہ ہے کیا ہے اور اختراعی عقیدہ ہے سلفی عقیدہ نہیں ہے سمجھا صحیح فائدہ نمبر دو بھی لکھا ہے نمبر ایک بھی لکھا ہے، نمبر ایک دیکھ لو تصرف اموات والا باطل عقیدہ صرف میں قطار نہیں تھا بلکہ بعد میں لوگوں کا ایجاد کر دیا قدا حرل الان فائدہ نمبر دو تصرف اموات والا عقیدہ قرآن اور عقائد عیمہ اور اجماع امت کے مخالف ہے نمبر تین یہ عقیدہ فقط غجری اور توبی فی شرک نہیں بلکہ حقیقی شرک ہے نمبر چار اس عقیدہ کی سزا ان دلہ عذاب دہمی ہے جو کفر اور شرقی سزا ہے اور سن رہے ہو ہنفیوں کے نزدیک تصرف اموات والا عقیدہ اچھا ہے یا گندا ہے بدعی اور اختراعی ہے یا سلفی ہے شرک ہے یا نہیں ہے ہلاکت ہے یا نہیں ہے عذاب ہے یا نہیں ہے ادھر کوئی ہنسی تصرف اموات کا قائل ہو سکتا ہے یہ بےمان یہ بریل بھی ہنفی بنے پھر رہے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہنفی ہیں اور سن رہے ہو اب پڑھو اللہ ابن نجیم کا حوالہ پڑھو ان زنا ان تصرفل امور ان زنا اگر گمان کرتا ہے کہ میں یہ تصرف کیا کرتی ہے امور کے اندر دون اللہ تعالی اللہ کے سوا وہ اعتقاد ہو ظالے و کفرن اعتقاد کا یہ عقیدہ رکھنا کہ میں یہ تصرف کرتا ہے یہ کیا ہے کفر ہے اعتقاد ہوں ظالے کا عقیدہ رکھنا جو ہے یہ کفر ہے اگلے صفحے پر آ جاؤ اللہ معلو سی فرماتے ہیں بمر ہم منجوس میں تو تصرف الحم جمیان فی بعض وہ ہیں جو سارے ولیوں کے لیے تصرف ثابت کرتے ہیں کبور کے اندر لیکن وہ کہتے ہیں کہ ولی وہ تصابت تصرف میں موافق تصاوت ان کے مراتب کے جتنا مرتبہ زیادہ اتنا تصرف زیادہ مرتبہ کم تصرف کم ول علماؤ مر ہوں جو سرون تصرف ہے پھر قبور بھی اور اور ان کے مولوی جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ چار یا پانچ ولی ہیں جو تصرف کر رہے ہیں زیادہ نہیں ہیں دلیل ہے نہیں دلیلے اور جب دلیل کا ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کالو سابت کا بلکشے کالو سابت کا بلکشے جب ان سے دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کشف سے ثابت ہوا ہے کس کے ذریعے ثابت ہوا ہے آگے اللہ اللہ کی ان پر لانت ہو کات اللہ اللہ ان کو برباد کرے اللہ ان کی ان پر لانت کرے ان کو برباد کرے ماں اج حل ہوں کتنی بڑے جاہل ہیں اور کتنی بڑے بہتان تراز ہیں کتنی بڑے جاہل ہیں اور کتنی بڑے یہاں مہربانی کر کے ما اجالحم پر نمبر ایک دے دو گول دائرہ کھینچ کر نمبر ایک دے دو جلدی کرو دیکھ رہے ہو نمبر ایک ماں اجالم اکثر ہے تیرا کتنی بڑے جاہر اور کتنی بڑے مفتری ہیں جی ممن ہم انہم خروجما ہاں بازے تو وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بزرگ قبروں سے باہر نکل آتے ہیں قبروں سے باہر نکل آتے ہیں وہ یہ تو شکالون بیشکال مختلف اور مختلف شکلیں بنا لیتی ہیں اور ان کے مولوی کہتے ہیں کہ بزرگ خود تو نہیں آتے لیکن ان کے روح آتے ہیں کیا آتے ہیں تشکلت شکلیں بن کر بطوف ہے سو شاد اور چکر لگاتے رہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں برحو باما تشکلت بے سورت اسدالی کا یہ شیر یا ہرن یا کسی اور کی شکل میں بھی ظاہر ہوتے ہیں وہ کلے کا بات کلالے کا پر نمبر دو دے دو ہمت کرو ہمت کرو نمبر دو دے دیا میں کلو والے اور یہ سالی باتیں باطل اور جالی ہیں بے بنیاد ہیں لا اسلو چل کتاب و سنت و کلام میں سلف امت نہیں کوئی بنیاد ان باتوں کی کتاب اللہ میں سنت رسول اللہ میں کلام میں سلف امت کے اندر اس کی کوئی بنیاد نہیں وقت افزدہ اللہ سے دین اوم نمبر تین دے دو اور تاکہ فاسد کر دیا ان لوگوں نے لوگوں پر ان کے دین اور مذہب کو انہوں نے دین بگاڑ دیا کیا کر دیا دین کو بگار دیا انہوں نے سار کا دیا منسوخہ تھاروں پر نمبر چار دے دو اور ہو گئے یہ ذریعہ ہنسنے کا واسطے آل ادیا نے منسوخہ مل من یہود ون یہود و نسارا سے یہود و نسارا کو ہنسنے کا موقع مل گیا ہے ان پر سمجھا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر مسلمان فتوے لگاتے ہیں خود اس فتوے میں مبتلا ہو گئے بکا نہ اور باقی مذاہب اور داریا کے لیے بھی ہنسنے کا موقع فراہم کیا انہوں نے نس اللہ تعالی افلا عفیت ہم اللہ پاک سے و آفیت مانگتے ہیں اور سمجھ رہے ہو اگلی عبارت کا ترجمہ ابھی اگلی عبارت پڑھی ہوئی ہے ابھی جب سبق شروع کیا تھا نا وہ فلم دبرا وہاں یہ جی عبارت کا ترجمہ آ چکا ہے اب اگلے صفحے پر فائدہ دیکھو فائدہ پڑھو میں پڑھ ہوں اللہ معلوسی کے کلام سے تنفوائد سراہتن معلوم ہوتے ہیں فائدہ نمبر عولی کے قبروں میں تصر والہ باطل اور جہالت اور افترائی ہے ما اجالا ہوں اکثرا اختراع ہوں فائدہ نمبر دو ان کے یہ عقیدہ اسلام میں بالکل بے بنیاد ہے وہ باطل اللہ اسلو بے بنیاد ہے قرآن اور حدیث اور سلف کے کلام میں اس کا ثبوت اور اصل بالکل نہیں ہے فائدہ نمبر تین اس عقیدہ والے غالی مولوی مسلمانوں کے مذہب کے لیے مسلح اور خیر خواہ نہیں بلکہ مفسد اور بے وقوف ہیں فائدہ نمبر چار بلکہ ان غالی مولویوں کے اس عقیدہ کی وجہ سے یہود اور نصارہ اور مجوس اور داریا وغیرہ کو مذہب اسلام پر استحزا کا موقع ملتا ہے او سن رہے ہو آگے ماخذ نمبر پانچ علامہ محمد طاہر پتنی ہنفی فرماتے ہیں پتنی بڑی قیمتی بارہ ہے یاد رکھو گے من زیادہ رہا تھا کبور لمبے آئے وہ انسان جو ارادہ کرتا ہے ساتھ زیارت کرنے قبور امبیا اور سولہ کے دا کبور یہ کہ ان کے قبروں کے ہاں جا کر نماز پڑھے گا وجد او وائند اور وہاں جا کر دعائیں مانگے گا وجس الحمل ہوا ان سے اپنی ضروریات مانگے گا وہاں جا کر نمازیں پڑھے گا حاجات مانگے گا دعائیں کرے گا اور میں وہ آگے دمنائل مسلمینا ہاضا لا جندم نولمائل مسلمینا یہ کام مسلمانوں کے کسی ایک عالم کے نزدیک جائز نہیں ہے اللہ اس کی قبر منبر فہما کیسا عجیب لفظ بولا لا جہدین مسلمین یہ کام مسلمانوں کے کسی ایک عالم کے نزدیک جیز نہیں ہے وہابی یا مسلمان مسلمان مطلقاً مسلمان کسی مسلمان کے مولوی کے نزدیک یہ کام جیز ہاں مشرق کے نزدیک جائز ہوئے تو ہوگے اس نے وہ شیوں کے نزدیک جائز ہوئے تو مسلمانوں کے کسی عالم کے نزدیک یہ کام جائز نہیں ہے ہاد مسلم یہ کام مسلمانوں کے کسی ایک عالم کے ہاں بھی جائز نہیں ہے عبادت بس بے شک عبادت کرنا بالاب ال اور ہوائے اور ضروریات طلب کرنا بل استعان تھا اور مدد مانگنا حق نل لاہے ہوں اب کون یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے ایک اللہ کا حق ہے اور کسی کا حق ہے اب فائدہ بھی پڑھتے آؤ اللہ پتنی رہے اللہ کے کلام میں کلمہ آہاد کا اب بیت بار مادا کے عام ہے سانین نہ کیرا ہے سال سن نفی کے بعد ہے رابعان علامہ موصوف نے من علماء الحنفیہ کا کلمہ نہیں لکھا بلکہ مین علماء المسلمین فرمایا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نفی استمداد والا مذہب صرف حنفیہ کا ہے بلکہ تمام مسلمانوں کے سوکار علماء کا مذہب ہے تو اس کے عموم میں ہر مذہب کا عالم اور فکی داخل ہو جائے گا احناف شفافے موالک حنابلہ سارے اس کے اندر چاہیں داخل ہیں کسی ایک کا نزدیک جائز کیا ہو گیا شاہ شاہد رزیز رحملہ فرماتے ہیں پڑھو بڑی قیمتی بارتے ہیں وہ ارواہ کے از ابدان مفارک شدہ اند و ارواہ کے از ابدان مفارک شدہ اند اور وہ رودو بدنوں سے جدا ہو چکے ہیں وہ تاثیر آہا در عالم اصلا در شرح نیامدا وہ تاثیر آہا در عالم اصلا در شرح نیامدا ان روحوں کی تاثیر اس جہان کے اندر شریعت کے اندر بالکل نہیں آئی ہے ہم بیت بار ہیں فلسفہ تاثیر آہا در عالم اصلا درست نے جی فلسفے کے لحاظ سے بھی تاثیر ان کی عالم کے اندر بالکل درست نہیں آتی چونکہ فلسفہ ارواح مفار کو یا مشغول بالذات روحانی سمجھتے ہیں جب گرفتار عالام روحانی ان کو تصرف اگر عالام امور عالم کو جا کیسے حاصل ہو گیا او سن رہے ہو خطام البیان بے بیانی نعمان التا البیان بیانعمان علیہ رضوان فرماتے ہیں اب ہم اس بیان کو حضرت امام آزم کے بیان پر ختم کر رہے ہیں ماخذ نمبر اول حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال محمد و وبہ کل ہی ناخذو قال محمد ہم یہ حدیث جو مقبل والی حدیث میں جو مذکور ہے ہمیں ساری حدیث کو لیتے ہیں لابا سب زیارت القبور ہے لدو کوئی حرج نہیں ہے قبور کی زیارت کرنے کا لیکن کیوں دو کام ہے زیارت قبور کیوں کی جائے نمبر ون لابا سب زیارت القبور ہے نمبر ون لدو آئے لل میت کے لیے دعا کرے جس کے لیے میت کے لیے دعا کریں نمبر دوم والے آخراتے اور آخرت کو یاد کریں زیارت قبور کرو لیکن کتنی کام ہے کتنی کام ہے میت کے لیے دعا اور آخرت کی یاد بہو کہنیفت اور یہی قول ہے ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا کتاب ہے صفحہ سو ہے میری طرف دیکھ میری طرف دیکھو اگر امام صاحب رحم اللہ کے مذہب کے اندر کوئی تیسرا کام جائز ہوتا یعنی قبور سے مدد مانگنے والا تو امام محمد رحم اللہ کا فرض بنتا تھا کہ اس کو ذکر کرے اس کو کیا کرے ہاں امام صاحب رحم اللہ نے صرف دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں لت دعا لل میت کے لیے دعا کرو نمبر دوم والے ذکر آخرت آخرت کو یاد کرو معلوم ہوا تیسرا کوئی کام جائز رہے ہو دیکھو اب قارئین کرام عبارت پڑھو اردو والی والے صبرہ رحم اگر امام اعظم رحمہ اللہ کے مذہب میں تصرف اموات ثابت ہوتا اور اسی بنا پر ان سے استمداز کرنے کی یا دعا منگوانے کی صورت جائز ہوتی دعا ہاں یہ آگے آ رہا ہے ان شاء والی بات جائز ہوتی اور زیارت قبر میت سے نفع لینے کے لیے ہوتی تو حضرت امام محمد رحم اللہ کا مذہبی فریضہ تھا کہ وہ اس کی ضرور تشریح فرماتے اور زیارت کو صرف دو چیزوں میں بند نہ کرتے کیونکہ یہ موقع بیان اور تشریح کا تھا بیان اور سمجھے یہ بات علامہ ابن ندیم اور ابن الحمام وغیرہ ہم لکھتے ہیں وَيَقْرَهُ النَّوْمُ عِنْدَ الْقَبْرِ و کاؤل حا ج مکرو کرنا قبر کے ہاں اور پیشاب پاخانہ کرنا بلکہ یہ بدل جائے اولا آگے وکلو مَا لم یو حد مینت کیا ہو گیا وکلو مَا لَمْ یو حد مینت اور ہر وہ کام جو سنت سے ثابت نہیں ہے ہر وہ کام جو سنت سے ثابت اے نہیں اے ہے اے وَالْمَا حضرت ہمیں بتاؤ تو صحیح سنت سے کیا ثابت ہے فرماتے ہیں جو کچھ سنت سے ثابت ہے لہ زیارت نہیں ہے مگر زیارت کرنا کبور کا بد دعا دہا اور دعا کرنا قبر والوں کے لیے کھڑے کھڑے کما کان یا فالو صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے چھل خروجیے جبکہ بکی الغر تشریف لے جایا کرتے تھے سن رہے ہو سنت سے جو کچھ معرود ہے وہ کتنی باتیں ہیں کتنی باتیں ہیں ایک ہے میت کے لیے دعا کرنا اور وہ بھی کھڑے کھڑے اور نمبر دوم نمبر دوم آخرت کو یاد کرنا سمجھا بدعین زیارت کرنا آخرت کو یاد کرنا اور کھڑے کھڑے دعا کرنا نبی علیہ السلام و تسلیم بھی یہی دو کام کرتے تھے اور ہنفیوں کے نزدیک بھی یہی دو کام سمجھے یہ بات صحیح کارئین کرام یہ ہیں فو کہا یہ جو فطا کے غواس ہیں انہوں نے اپنے کلام میں نفی و اس بات کے ذریعہ حسر کر کے زیارت قبر کو صرف اور صرف زیارت یاد آخرت اور دعا للمیت میں بند کر دیا اگر استمداد اموات جائز ہوتا یا کم از کم فقائے ہنفیہ کا اس میں اختلاف ہوتا تو ان حضرات کا مذہبی اور علمی فریضہ تھا کہ اس موقع میں اس جواز تصرف اور اختلاف فقہ کی یقینا تصریح فرماتے یقیناً سوال سنو اب والی عبارتیں کیا آئی ہیں کہ یہ مسئلہ عدم تصرف اموات والا اتفاقی ہے اختلافی اگر اختلافی ہوتا تو فوکہ کا فرض بنتا تھا کہ اختلاف کو ذکر کرے سن رہے ہو اور کرو بات بڑی قیمتی آ رہی ہے اب غالی سوال کرتے ہیں تصرف اموات اور عدم تصرف والا مسئلہ اختلافی ہے چاہے اتفاقی نہیں بلکہ چاہے اختلافی ہے اب عبارت پڑھو محدث عبدالحق کی عبارت کا اس نے حوالہ دیا ہے پڑھو اب عبارت عمل استعمال قبور غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام بھائی غور ہے نہیں ہے تھک تو نہیں گئے کچھ لوگ تھکے ہوئے ہیں میرے خیال خیال کرو خیال کرو بڑی قیمتی باتیں جو بات چوک گئی سو چوک گئی بس وہ امل استمداد قبور اور مدد مانگنا قبر والوں سے فی غیر النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اول انبیاء علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے علاوہ فخد ان کا ہوں کسی رنل فکا انکار کیا اس کا بہت سارے فکان نے اور کہتے ہیں وہ لس زیارت اللہ لہم نہیں زیارت مگر واسطے دعا کر رہے تھے موزوں کے اور ان کے لیے معافی مانگنا اور ان کی طرف نفع پہنچانا دعا اور تلاوت قرآن کا بسبت المشا خود صوفیت اور صوفیہ مشایخ نے اس کو ثابت کیا ہے قدا صلہ اسرار اور بعض فکار رحمت اللہ علیہم نے سمجھا سی اگلے سبے بات عبارت پڑھو احمد یار گجراتی کی احمد یار گجراتی کی عبارت کہتا ہے اس عبارت سے معلوم ہوا کیا لکھتا ہے اس عبارت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدید گرم بے کرام سے مدد مانگنے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ان میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے قبور اولیاء اللہ سے مدد مانگنے میں اختلاف آئے علماء ظاہر بین نے انکار کیا علماء ظاہر بین نے انکار کیا سوفیائے کرام اور شوقہ آلے کشف نے جائز فرمایا سن رہے ہو یہ کون کہہ رہا ہے مفتی احمد یار گجراتی آلے علیہ ماں آلے علیہ. سن جواب سے پہلے والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تو مفتی کا تعریف ہی کمال مجھ سے سن لو کہ اس نے کتنا تعریف کیا ہے مدس نے کہا ہے ان کا کثیر من ہو کہا کیا کہا ترجمے کے اندر اس نے کثیر ان کا ترجمہ گرا دیا کثیر ان کا ترجمہ اس کا ترجمہ نہیں کرتا نمبر دوم کثیر ان کا ترجمہ نہیں کرتا تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بہت منکر ہیں تھوڑے قائل ہیں اس <سؤال> نے <لے رہے> جی کثیر <سؤال> ان کا ترجمہ گرا دیا نمبر دوم جن فوکہا نے انکار کیا ہے اس کو لقب لگا دیا ظاہر بین کا کس کا کہ <سؤال> فوکہا ظاہر بین منکر ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ کوئی ایسے ویسے بندے تھے یہ حقیقت علم تک ان کی رسائی نہیں تھی یہ ظاہر بین لوگ تھے سن رہے ہو آگے کہتا ہے سوفیا اور فوکہ آل کشف اس کے چاہیں قائل ہیں ان کو آل کشف کا دم لگا دیا تاکہ اگلے لوگ مرعوب ہو جائیں کہ بابا یہ حقیقت تک پہنچنے والے لوگ تھے یہ اس کا چاہے تحریفی کمال کثیر ان کا ترجمہ گرا دیا فوکہ کو ظاہر بین کا لقب لگا دیا اور سوفیا کو آل کشف کا کہا کو اہل کا شکا لکب لگا دیا تاکہ یہ سمجھے لوگ کہ یہ بندے اصل ہیں وہ ایسے تیسے ہیں وہ سن رہے ہو یہ کمال ہے ان کا بات سمجھیے سی اب الجواب اولا پہلا جواب محدث کا یہ کہنا کہ انبیاء کی قبور مستثنا ہیں ان سے مدد مانگنا جائز ہے یہ باطل اور مردود اور غلط ہے سمجھ رہے ہو امبیا اور نبی علیہ السلام کی قبر سے مدد مانگنا فقہا کا اس کا جواز یہ محدث کا قول باطل مردود اور نہایت غلط ہے فقہا کا انکار عام ہے اولیاء امب غیر اولیاء یا غیر امبے کفار مومنین کسی کی قبر سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے اب پڑھو شاہ اس رحم رہے کی عبارت بڑی عجیب عبارت ہے استعانت میں استمداد از قبور بہر نہج کے باشد جائز نیست کیا لکھا ہے اور ہے نہیں آئے استعانت و استمداد آل قبور باہر نہج کے باچت جائز نہیں است مدد مانگنا قبر والوں سے جس طریقے پر بھی ہو جائز نہیں ہے جس طریقے پر بھی ہو جائز نہیں ہے چنانچہ شیخ عبدالحق در شرائے مشکات کے بزبان عربی نوشتہ شیخ عبدالحق نے جو مشکات کی شرع عربی زبان میں لکھی ہے اس میں لے آیا ہے وہ امل القبور قبور آخر ہی او انتہا تک عربی کو میں چھوڑ رہا ہوں وہ ابھی پڑھائے ہو تم آگے دیکھو انتہا کے بعد ابھی عبارت شیخ علیہ رحمت و غفران چنا مستفاد گردید شیخ کی عبارت سے یہ معلوم ہوا کہ قبور انبیاء عالم السلام اس حکم سے جو ممانت استیانت و استمداد والا قبور مستثنا ہیں ہے؟ ہوئی ہوئی کیا ہیں ہیں؟ تھوڑے لوگ بول رہے ہو کیا وجہ ہے محدث کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبور انبیاء مستثنا ہیں ممانعت والے حکم سے مستثنا ہیں یعنی انبیاء کی قبور سے مدد مانگنا جائز ہے انبیاء کی قبور سے مدد مانگنا جائز اس لیے کہ انبیاء کو برزخ میں زندگی حاصل ہے اس لیے کہ انبیاء کو برزخ نہیں چاہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> آج آگے یہ بات تم سنتے جاؤ <تصفح> بالی ہاد کے اشارہ در برز حیات ابھی ثابت شدہ اس لیے کہ امبیا کو برزخ کے اندر ایک حیاتی ثابت آئے کہ دیگر آ رہا سوائے شوہدا فی سبھی اللہ ثابت نے جو شوہدا فی سبھی اللہ کے علاوہ دیگر کسی کے لیے ثابت نہیں آئے دیگر کسی کے لیے میری طرف دیکھو شاہ اسحاق رہے اللہ فرماتے ہیں کہ محدث نے یہ کہہ دیا امبیا کی قبور سے مدد مانگنا جائز ہے اس لیے کہ امبیا کو برزخ میں ابدی زندگی ابدی زندگی شاید ساگر مولا فرماتے ہیں یہ بات درست یہ بات درست حالانکہ برزخ والی زندگی اور ہے دنیا والی زندگی یہ بات تم نے یاد رکھنی ہے اب دیکھو یہ لفظ پڑھو پھر میں تمہیں پڑھواتا ہوں دوبارہ حالانکہ حیات آن جا من حیات دنیا نیست حالانکہ حیات آ جا سارے پڑھو سارے پڑھو حالانکہ حیات آ جا مناصلے حیات دنیا نیست حالانکہ اس جگہ کی زندگی دنیا کی زندگی کے منہ بھی نہیں دنیاوی زندگی تو نہیں پر دنیا کی زندگی کے سل بھی نہیں بلکہ احکام حیات دنیا دیگر سب آکام حیات آجا دیگر دنیا کی حیاتی کے آکام اور ہیں اور وہاں کی زندگی کے احکام آو اور ہیں یاد آو رہے گی آو یہ بات آج کل کہتے ہیں کہ جی آج یہ لوگ پہلے آئے ہیں جنہوں نے انبیاء کی دنیا کی زندگی کا انکار کیا ہے تو شاہ ساق رحم اللہ کو ہم نے سکھلایا ہے <متحدث> شاہ صاحب جو کہہ رہا ہے کہ حیات آ جا مما حیات دنیا <متحدث> نے بلکہ احکام حیات آ جا دیگر احکام حیات آ جا احکام دنیا حیات دنیا دیگر ات کہ دنیا کی حیاتی کے احکام اور ہیں وہاں کی حیاتی کے احکام <متحدث> وہاں کی حیاتی دنیا کی حیاتی کے مماثیلی نہیں ہے بنا برآ لہذا بنا برآ کا معنی لہذا استثناء درست نہ میں آیا اس لیے یہ استثناء جو محدث نے کی ہے کبور امبیا کی یہ درست نہیں ہے وہ حق آنست اور حق یہ ہے کہ انکار فقہ عام ہے چاہے انکار فقہ عام ہے از آن کے استمداد کبورے امبیا کو نہ دیا کبورے غیر امبیا غیر ایشاں اس کے استمداد امبیا کی قبروں سے کیا جائے یا جا غیر امبیا کی قبروں سے ہما جائز نیست ہما, جائد ہما؟ جائد نست. جائد نست. جائد نست. کچھ بھی جائز نہیں کچھ بھی جائد کچھ بھی جائز نہیں چنا عبارات دیگر کتب فوکا کہ دری جواب ایراد کردہ میں شبد واضح خاد گردید جیسے کہ ابھی اور فقہ کی کتب کی عبارات ہم لے آئیں گے وہاں سے واضح ہو جائے گا کیا ہو جائے گا فائدہ پڑھو اب فائدے کی عبارت خود پڑھو قارئین کرام آپ نے دیکھ لیا کہ محدث اور ان کے مکل جامد مفتی صاحب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ امبے عالم ام السلام سے مدد مانگنے کے جواز کا مسئلہ اختلافی نہیں حالانکہ شاہ صاحب بابان یہ دہل فرماتی ہیں کہ اس استمداد کے جواز کا سرے سے ہمارا کوئی حنفی قائل ہی نہیں کوئی حنفی اتفاقی ہونا تو پوجا مفتی آپ کے اس حوالہ کے فقہ ہنفیہ خوب واضح اور سری لفظوں میں تردید کر چکے ہیں کہ محدث کو اس مسئلہ کے جواز اور اتفاقی ہونے میں غلطی لگی ہے فوکہ حنفیہ اس کے جواز کے بالکل قائل نہیں ہے بلکہ تو پھر آپ کو شرعی طور پر حق پہنچتا ہے کہا کہ فوکا کے تردید شدہ اور ضعیف قرار دیے ہوئے حوالہ سے استدلال کر رہے ہو اور وہ بھی قرآن حدیث اور اجماع امت کے خلاف اجماع امت کے اگلی عبارت طاہر پتنی والی کو ابھی پڑھائے ہو تم اگلے صفحے پر چلا جائے بہاد من ججوز مسلمین اور اگلے سفے پر دیکھو ججمن مسلمین کسی عالم کے نزدیک بھی جائز نہیں آئے اس لیے کہ عبادت اور طلب اور استعانت صرف اللہ کا حق آئے کس کا حق ہے اللہ الجواب سان الجواب علامہ دہلوی کا دوسرا دعویٰ کہ فقہا کا اختلاف ہے فقہا کا کیا ہے کثیر ان نے انکار کیا ہے بعض نے اس کا کیا ہے اس بات کیا ہے یہ بھی غلط ہے یہ کہنا بھی چاہے فقہا کا اختلاف نہیں بلکہ عدم جواز پر اتفاق ہے وہ سن رہے ہو جی آدم جواز پر کیا ہے ابھی کیا پڑھا ہے تم نے لا جہادمن علما او اوپر کیا کھڑا ہے یہ کھڑا ہے نظر آ رہا نہیں آ رہا لاجوز ان دہاد تو یہ اتفاقی ہے یہ اختلافی ہے بار الراف کی عبارت پیچھے گزاری یہ ان زن ان تصرا فل قبر ہے میں اتکاڈ ہوں زالے زبان اٹکتی ہے بولنے میں تمہاری میںتقاد ہوں زالفرن کفر ہے یہ عقیدہ تو اگر اختلاف ہوتا تو ابن نجیم کا فرض بنتا تھا کہ اس کو بیان کرتا اور سن رہے ہوں ابن نجیم میں کوئی اختلاف ذکر ہے. امام محمد رحم اللہ نے کیا فرمایا کہ ہمارا مذہب یہی ہے ابو حنیف رحم اللہ کا مذہب یہی ہے کہ دو کام کرنے ہیں میت کے لیے دعا اور آخرت کو اور بہر الراق کی عبارت گزری ہے کلو ما علم جو حج میں نے غل ماہوں جو میں نے سنت زیارت دعائے کائے من زیارت کرو یعنی آخرت کو یاد کرو اور کھڑے کھڑے دعا کرو کسی ایک عبارت کے اندر اختلاف کا اشارہ بھی آئے سارے اتفاقی بات کر رہے ہیں محدث کا یہ کہنا کہ اختلاف ہے یہ بھی مردود اور باطل ہے سمجھ رہے ہو کوئی اختلاف نہیں ہے یہ مسئلہ اتفاقی ہے آدمی جواز والا مسئلہ کیا ہے سن رہے ہو پیچھے کیا گزرا ہے کا تعلیم اللہ گزرا ہے نہیں گزرا اللہ کی ان پر لانا تو مار پڑے خدا کی ان پر جو یہ کہتے ہیں کہ مردے تصرف کرتے ہیں اگر علمائے حنفیہ قائل ہوتے تو یہ بدوا نہ دی جاتی اج حالا ہوں میں اکثر بڑے جاہل ہیں بڑے مفتری ہیں یہ لوگ یہ شرک ہیں یہ قول گندا ہے یہ سارے فتوے لگائے ہیں اور یہ کہتا ہیں اختلافی ہے مسئلہ کسی نے اختلاف کا اشارہ بھی کیا ہے پتہ کی بات لکھی ہوئی ہے اگلا صفحہ ہے اگلا صفحہ پتے کی بات لکھی ہوئی ہے لکھا ہے فرماتے ہیں علامہ دہلوی نے لماعت اور اشیت الماعات میں تو لکھ ڈالا کہ صوفیاء اس کے قائل ہیں بعض فکا بھی قائل ہیں کثیر منکر ہیں لیکن جب آیا نا رسالہ ایمان والا تکمیل ایمان والا اس میں فقہ کا نام کہتا ہے کہتا ہے بابا یہ مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ فقی ہے اس کے اندر دلیل کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے اب دیکھو پتہ کی بات اردو پڑھتے ہو پتے کی بات علامہ نے علامات اور اشیت الماعات میں غلطی کر کے یہ لکھ دیا کہ بعد فقہ جواز استمداد کے قائل ہیں بے خلاف جمہور کے کہ وہ منکر ہیں لیکن اپنی تصنیف رسالہ تکمیل مان میں اس اختلاف فوکا کا نام ہی نہیں لیا بلکہ صاف لگنوں میں تصریح کر دیے کہ فوکا منکر ہیں اور صوفیہ قائل ہیں اور ہم بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ نفی استمداد پر اجماع امت ہے کوئی فقی ہمارا اس کا قائل نہیں بلکہ بل اجماع سب کے سب منکر ہیں اور جواز استمداد والا باطل نظریہ بعد کے غالی مولوی غیر مفتیوں کا ایجاد کرتا ہے سن رہے ہو اب نیچے پڑھو عبارت دہلی کی بدر استعانت و استمداد کبور فوکارا سوکھون اور قبور کبور سے مدد مانگنے کے اندر فکا کو کلام ہے مشائق ہے صوفیہ کدیسا سراروں کہتے ہیں کہ تصرم بازیا عالم برضب کے اندر دائم اور باقی ہے یہ ان شاء اللہ آ رہا بھی قائل نہیں ہے یہ محدس کا ڈھکو فلا ہے اپنی طرف سے کوئی صوفی قائل نہیں ہے جعلی صوفی جو ہیں وہ قائل ہیں حقیقی صوفی کوئی قائل نہیں ہے سمجھا تیسرا جواب محدث کا یہ کہنا کے کہ بعد فکا قائل ہیں یہ بھی غلط ہے یہ کہنا کے کہ بعد فکا قائل ہیں یہ بھی توں محدس کے ذمے تھا کہ بعض فکا کا نام لیتا کہ کون کون سا فقی قائل ہے <سؤال> تاکہ ہمیں پتا چلتا کہ وہ فقی بھی ہے یا یوں ہی فقیر بنا ہوا ہے اور اگر فقی ہے تو کس درجے کا ہے ہمارے فقا کے مراتب ہیں مجھ تحد فل مذہب ہے مجتح فل مسائل ہے کون ہے وہ نام لینا اس کا فرض بنتا تھا کہ بتائے کہ کون سا فقی قائل ہے نمبر دوم حوالہ دیتا کہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے ہاں ایسے بے سروں کا حوالے دے کر شریعت کے مسئلے نکلا کرتے ہیں پہلا نمبر پر نام بتاتا کہ وہ بعد شو کہا کون سے ہیں جو استمداد کے کیا ہیں قائل ہیں نمبر دوم ان کا حوالہ دیتا کہ کون سی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے سنو ہم نے تو ساری کتابیں کنگال ڈالی بزازیہ ہے گیری ہے بارالرائیک ہے تبیین ہے خلاصہ ہے وغیرہ وغیرہ خدا کی قسم آج تک کسی کتاب میں یہ مسئلہ نہیں ملا تو محدث نے کہاں سے نکال لیا کہ بعد سو کہا جو ہیں وہ قائل ہیں بے پا حوالہ ہے لہذا یہ بات کوئی موت نہیں ہے بالکل نہیں ہے اس کے ذمے تھا کہ ان فوکا کا نام لکھتا ان کا حوالہ دیتا نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے نہ نام ہے نہ حوالہ ہے فالحاظہ یہ موتبر نہیں ہے بات سمجھے یہ؟ نمبر دوم دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے فقہ کا اصول ہے کہ جب اختلاف ہو جائے اکثر ایک طرف بعض ایک طرف تو قول اکثر کا موتبر ہے قول کس کا موتبر ہے تو جب اکثر فقہ منکر ہیں بعض قائل ہیں تو بعض کا کوئی قول موتبر ہے. عبارت پڑھو شیخ عیسیٰ قاسم سندھی کی عبارت لا جل استحانت بے القبور قبور والل لا جلستانت بے عال القبور وال والل استعانت بے القبور قبور نہیں ہے اور جمہور و لما کا قول یہی ہے تو بہرحال جمہور چاہیں منکر ہے نا جی اور نیچے عبارت پڑ اردو کی عبارت اور فوقائے حنفیتہ کا مذہبی قانون یہ ہے کہ متاثرین مشائق کے اختلاف کے وقت مذہب صرف جمہور کا کال بنے گا نہ بعض سرزمہ کلیلہ کا چنانچہ شامی علیہ ہر رحمت لکھتا ہے ویزال حاضر جواب ان ظاہر اور جب نہ پایا جائے کسی مسئلے کے اندر اب میں کہ ہمیں سے کوئی جواب ظاہر اور کلام کریں بیچ اس مسئلے کے مشائق متاثرین ایک ہی کول ہو اتفاق ہو گئے تو لے لیا جائے گا اس کو پس اگر اختلاف لم آپ متاخرین تو اکثرین کے قول کو لیا جائے گا کس کے قول کو لیا جائے گا تو اکثرین جب منکر ہیں تو بس بات ہی ختم ہو گئی اچھا آگے پڑھو تو بنا نالے مذہب صرف اور صرف وہی بنے گا جس پر جمہور ہیں یعنی نفی استمداد کبور والا اور بعض قلیل لوگوں کا قول جواز استمداد والا بابا شاد ہونے کے متروک اور باطل بنے گا بنے گا اور اس سرزما کلی لہ کے شوزوز کی وجہ سے یہ عقیدہ اختلافی نہ بنے گا بلکہ بدستور اجمائی رہے گا اور سمجھ رہے ہو نمبر تین ہنفیوں کا اصول ہے کہ کسی مسئلے کے اندر جب تردد ہو جائے کہ یہ سنت ہے یا بدت ہے سنت ہے یا تو اس کو بدت بنا کر ناجائز قرار دے دیں گے بدت بنا کر دیکھو پڑھو ویدا ترد الحکم و پہنا سنتن و بدتن جب مترد حکم درمیان سنت و بدعت کے تو ہوگا ترک سنت راجے اوپر کھیلے بدت کے نیچے تو بنا لے اس مقام پر بعض الفاق کا غلط قول جواز استمداد والا جمہور کے فتویٰ شرک اور حرام کے مقابلہ میں باطل اور متروک ہی ہوگا کیونکہ مذہب انات میں جب بدعت کے اشتباس سے سنت متروک ہو رہی ہے تو شرک اور حرمت کے مقابلہ میں یہ کا کیا مقام ہے بات پہلا جواب کیا آیا کہ محدث کا یہ کہنا کہ انبیاء کی کبور سے مدد مانگنا جائزہ یہ بھی غلط ہے انکار ایف عام ہے دوسرا جواب کہ یہ کہنا کہ اکثر منکر اور بعض قائل ہیں یہ بھی کوئی اختلاف نہیں بلکہ اتفاق ہے اگر مان لیا جائے کہ بعض قائل ہیں تو بعض کا قول موتبر نہیں قول موتبر اکثر کا ہے بس بس کر رہے ہیں آگے اس کی بات رہتی ہے کہ باقی اس نے جو کہا کہ سوفیا قائل ہیں کل صبح کے سبق میں انشاءاللہ اس کی تردید پڑے گی کہ سوفیا بھی قائل نہیں ہے سوفیا بھی قائل ہے یہ بھی غلط بات ہے الحمد للہ ربو مغلوبوں کل <سؤال> کے سبق میں پڑھا تھا کہ محدث عبد الحق دہلوی نے فرمایا ہے کہ استمداد عن اموات کے صوفیا قائل ہیں تو کہا ممکن ہیں اور خفیہ کیا ہے قائد پہلا جواب کیا آیا تھا کہ انبیاء کے قبور کو مستثنا کرنا جائز نہیں ہے حق یہ ہے کہ قبور امبیا اور قبور غیر امبیا سب کیا ہیں؟ برابر ہے جس طرح قبور غیر امبیا سے استمداد ناجائز ہے اسی طرح قبور امبیا سے بھی استمداد ناجائز ہے دوسرا جواب کیا آیا تھا کہ بعض فکہا کا انکار والا حوالہ یہ کیا ہے غلط ہے کیا ہے کیونکہ بے سروپا حوالہ ہے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے اس لیے بات وہی معتبر ہے جو اکثر فکہ نے فرمائی ہے اب چوتھا جواب آ رہا ہے خوفیہ والی بات کا لیکن پہلے بطور تمہید یہ مقدمہ تمہیدیا دربارہ الہام و کشفیہ لکھا ہے نا جی او اوپر صفحے کی ہے میں یہ لکھا ہے مقدمہ تمہیدیا دربارہ الہام و کشف خوفیا میری طرف دیکھو میں مسئلہ سمجھا دوں توجہ فرماؤ شریعت اسلامیہ کے اندر خوفیہ کے کشف اور اس کے ان کے الہام کا کوئی مقام نہیں ہے کشف کا اور الہام کا کوئی مقام نہیں ہے شریعت مطالعہ کے اندر نہ کشف سے کوئی مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے نہ الہام سے کوئی مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا ہے یا سنا ہے یا پڑھو گے ان اللہ تعالی کہ مجھ تحد اجتحاد کرتا ہے اور ثواب کو پہنچتا ہے تو اسے دو ثواب ملتے ہیں تین ثواب؟ اگر مجتحد اتحاد کرتا ہے اور خطا کو پہنچتا ہے تو اسے ایک ثواب ملتا ہے مجتحد مصیب بھی ثواب والا ہے متحد مختی بھی ثواب والا ہے اور مجتحد مصیب اور متحد مختی دونوں کا مقلد جو ہے وہ معذور ہے اور اس کو ثواب ملے گا اس پر کوئی گنا لیکن کشف والا الہام والا اگر وہ غلط کشف اور الہام بتاتا ہے اور کوئی اس کی تقلید کرتا ہے تو وہ عند اللہ معذور نہیں ہے بلکہ گنہ ہے بلکہ کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ الہام اور کشف کوفیا کا شریعت کے اندر کوئی مقام نہیں ہے ہاں اگر ان کا الہام یا کشف شریعت کے مطابق ہے سمجھا پھر تو کوئی حج نہیں ہے اس پر عمل کرنے میں لیکن اگر شریعت کے خلاف ان کا کوئی کشف یا الہام ہے تو اس کی کوئی شریعت کے اندر کوئی مقام استا نہیں ہے سمجھا سر اب نیچے عنوان پڑھو اب مقام صوفیہ در احکام مجدد الف ثانی رحم اللہ شہ خام ملام محبض دارے چاہیے کافی نہیں ہے ملامت نہ کھلے و امر ایشارہ بہت سبحان و تعالیٰ محبت دار چاہیے کافی نہیں ہے کہ ہم ان کو معذور سمجھیں اور ملامت نہ کریں اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے خریدے آگے ایندا کول امام ابی حنیفہ و امام ابی یوسف و امام محمد موتبرست یہاں پر قول ابو حنیفہ ابو یوسف محمد و محمد رحم اللہ تعالی کا محتبر ہے نا امل ابھی بکر شبلی و ابی حسن نوری ابو بکر شبلی اور ابو حسن نوری کا عمل کوئی حجت نہیں کوئی حجت نہیں ہے مکتوبات شریف مکتوب نمبر دو سو چھیاسٹھ دفتر اول ماخذ نمبر دو پر کلام محمد عربی علیہ ولا علیہ السلام وسلام درکار نہ کلام محج الدین عربی ایک ہے محمد عربی ایک ہے محج الدین عربی سمجھا سی محمد عربی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور محجود الدین عربی جو ہے وہ صوفی گزرا ہے بہت بڑا فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام درکار ہے محج الدین عربی کا نہیں اور صد الدین کوین اور عبد الزاق کاشی کا نہیں آگے مارا ب نس کا رس نہ ب فس مارا ب نس کا رس نہ ب فس فسوف الحکم کتاب کا نام ہے فسوف الحکم ابن عربی کی لکھی ہوئی ہے تو نس وہ ہے جو حضرت محمد علیہ السلام سے آوے اور فس وہ ہے جسے محج الدین عربی نے لکھا ہے فرماتے ہیں ہمیں نس کی ضرورت ہے فس کی ضرورت نہیں ہے مارا با نس کا رست نہ بس ہمیں نس کو درکار ہے کام ہے ہمارا پس کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں ہے اور سنو ابن عربی نے کتاب لکھی ہے فتوحات مکیہ مکیا کیا لکھی ہے فتوحات مکیہ فرماتے ہیں ہمیں فتوحات مدنیہ کی ضرورت ہے یعنی مدینہ مرورا سے جو دین آیا ہے حضرت محمد عربی علیہ السلاط وسلام کی طرف سے ہمیں اس کی ضرورت ہے ہمیں فتوحات مکیہ کی ضرورت ہے ہاں فتوحات مدنیا از فتوحات مستغنی ساختہ است فتوحات یعنی مدینہ منورا سے جو دین آیا ہے اس نے فتوحات مکیا یعنی ابن عربی کے کلام سے ہمیں مستغنی اور بے پرواہ کر دیا ہے سبحان اللہ مجدد الف ثانی تھا کہ دیکھو کتنی واضح بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ابن عربی کے کلام کا کوئی ضرورت ہے ہمیں محمد عربی علیہ السلام کے کلام کا ضرورت ہے ہمیں نس کی ضرورت ہے ہمیں فص کی ضرورت ہے ہمیں فتوحات مدنیہ کی ضرورت ہے مکیہ کی ضرورت ہے. نہیں ہے آگے پڑھو مقام الہام صوفیہ الہام کا مقام ہے فرماتے ہیں بل علامہ نصفی شرح قید میں فرماتے ہیں بل الحام علحصمن اسباب اہل آل آل حق کے ہاں الحام جو ہے وہ کسی چیز کی صحت کے معرفت کے اسباب میں سے نہیں آئے یعنی کسی چیز کی صحت کو معلوم کرنے کا ذریعہ الہام نہیں آئے شرح میں علامہ رمضان اور فریندی فرماتی ہیں اگلے صفحے پر خال الحام اول ہے سب حجت نا جو ہے وہ جمہور کے کوئی حجت نہیں ہے اللہ ان دل متصوفاتے مگر جالی سوفیوں کے یہاں کے یہاں متصوفہ پیچھے سمجھایا ہوں شاید تمہیں یاد ہو جالی صوفی کہتے ہیں زور زور جو صوفی بنے اور صوفی ہوں میں نہ جو صحیح معنی میں صوفی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے جا کہا جاتا ہے اور جو جالی صوفیاں ان کو کہا جاتا ہے جو صوفی ہیں نہیں اور ایسے زوری زور اپنے آپ کو بنایا کر رہے ہیں بے خلاف الحام صادر من الرسول علیہ ہی سلاط وسلام بے خلاف اسلام کا جو رسول علیہ ہی سلاط سے صادر ہو تو انہوں حجتلک اللہ وہ تمام علما کے یہاں حجت ہے یہ بخاری جب پڑھو گی نا ان اللہ تعالی یہ شرکت میں پڑھا ہوگا کہ جس طرح ولی کو الہام ہوتا ہے نبی کو بھی الہام ہوا کرتا ہے لیکن نبی کا الہام حجت ہے ولی کا الہام حجت ہے، نہیں ہے مجدد السانی رحم اللہ کی تیسری بارت وہ مجال خطا در کشف بسیارست و مجال خطا در کشف بسی خطا در کشف کے اندر خطا, خطا, خطا, خطا کی صورتیں بہت ہیں غلطی کا استعمال بہت ہے اعتداد ابھی اس لیے کشف کا کو کوئی اعتبار نہیں ہے ماکونی مخالف اجماعل مسلمین باوجود ہوں اس کش کے مخالف اجماعل مسلمین کے مسلمین کے اجماع کے خلاف پھر تو اور زیادہ وہ گر جاتا ہے پہلا مطلق صوفیہ کا ذکر تھا پھر الہام کا بیان ہے اب مقام تقلید اہل کشف کہ کشف والوں کی تقلید کرنا جائز ہے یا جا نہیں ہے سمجھا سر جیز ہے تو کس بات میں مجدد فرماتے ہیں غایت ماحل باب خطائے کشفی حکم خطائے اتحادی دارہ دے خطائے کشفی جو ہے وہ اتحادی خطا کا حکم رکھتی ہے کہ ملامت اور اس سے مرفو ہوتا ہے بلکہ ایک درجہ درجاتے ثباب سے در حق کے او بیچ حق اس کے یعنی مجھ کے محقہ کھائے مجھ کے حق کے اندر محق کھائے قدر تفاوت دارن اتنا تفاوت رکھتے ہیں کہ مقلدہ نے حکم دارن متحد کے مقلد جو ہیں وہ متحد کا حکم رکھتے ہیں مجتحد کے مقلد جو ہیں وہ کس کا حکم رکھتے ہیں متحد کا حکم رکھتے ہیں کیا مانا موجتحد نے اتحاد کیا ثواب کو پہنچا تو اس کو کتنے ثواب ہوں گے اس کے مقلد کو بھی دو ثواب مل جائیں گے اور اگر مجتہد نے اتحاد کیا خطا کو پہنچا تو اس کو ایک ثواب ہوگا اس کے مقلدین کو بھی کتنی سواب ہوں گے ایک ثواب ہوگا سمجھا ہمیں قدر تفاوت دارن کے مقلد آنے مجتہد حکم مجتہد متحدہ مجتہدین کے مقلد وہ تو مجتہد کا حکم رکھتے ہیں اور ایک درجہ درجات ثباب سے اوپر فرض کرنے خطا کے پھر بھی حاصل کر لیں گے بے خلاف مکلزان آلے کشف جو معذور نہیں ہے اور درجۂ ثواب سے اوپر فرض کرنے خطا کے بالکل معروم ہیں کیونکہ الحام اور کشف دوسرے پر کوئی حجت نہیں آئے اور مجھ کا قول دوسرے پر حجت ہے اس لیے پہلے کی تقلید اوپر فرض کرنے اعتماد خطا کے بالکل جائز نہیں آئے اور دوسرے کی یعنی کی تکلیف اوپر فرض کرنے اعتمال خطا کے بھی جائز بلکہ واجب ہے بلکہ آیدفلنم. اب یہ تو تھی نا تم اب جواب ہے جواب میری طرف دیکھو حضرت جواب یہ ہے کہ جب فوکہا اور سوفیا کے اقوال سے ثابت ہو چکا مجدد مجد بھی تو بڑا صوفی ہے نا پیر ہیں بڑے جب سوفیا اور شوکہا کے اقوال سے ثابت ہو چکا ہے کہ کشف الہام اور سوفیا کے قول کا شریعت کے اندر کوئی مقام نہیں ہے تو محدث کا بار اپنا صوفیہ کا حوالہ دے کر کہنا کہ سوفیا استمداز کے قائل ہیں اس کا کوئی شریعت میں اعتبار ہوگا بالکل ہے سوفیا قائل ہیں تو ہوتے رہیں شریعت کا مسئلہ سوفیا کے اقوال کے ذریعے ثابت نہیں ہوتا ہے شریعت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے قرآن سے حدیث سے فقہا کے اقوال سے جب فقہا اور سوفیا خود کہہ رہے ہیں کہ صوفیہ کا قول کوئی حجت نہیں ہے تو اب محدث کا حوالہ دینا مفتی احمد جار کا اس کو نکل کر کے دلیل میں پیش کرنا یہ سارے کا سارا باطل اور مردود ہے زنجا صوفیہ کا کال جو ہے ہمارے ہاں کوئی حجت ہے شریعت کے اندر کوئی حجت نہیں ہے اگر اس استمداد والے قول کو پیش کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے جواب پیش کرو حدیث کے ذریعے پیش کرو فکاہا کے حوالے پیش کرو صوفیاء کے حوالے پیش کرنا بالکل باطل ہے بات سمجھیں گے اب آگے دیکھو نا جی ماخذ نمبر نمبر لکھا ہوا ہے پھر دی. طرف دیکھو انشاءاللہ مسئلہ آئے گا کچھ لوگ فرعون کو مومن سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں بلکہ شہید سمجھتے ہیں سمجھا محدث عبد کے دور کے اندر رحم اللہ کے دور میں یہ جی مسئلہ چلا تو محدث نے یہ جی جواب دیا نیچے لکھو ماخذ نمبر ایک لکھا ہے ای مسئلہ فک ہی است فکون در وزراہ دلیل رود یہ جی مسئلہ فکری ہے اس مسئلے کے اندر بات کرنا جو ہے وہ قیاس اور دلیل کے ذریعے ہوگی ایسے نہیں کہ تم کہو کہ گراؤنڈ مومن ہے شہید ہے نا دلیل دو دلیل دو گے تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ صوفیہ قائل ہیں یہ بے سروپا حوالہ پیش کرنا جن کی نا ابتدا ہے کہ کون سے خوفیہ قائل ہیں اور کہاں لکھا ہے تو صوفیہ قائل ہیں جب اس کا کچھ بھی ذکر نہیں ہے بے سرو کا حوالہ ہے تو ہم اس کو کب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اب دیکھو شاہ غلام علی دہلوی رحم اللہ بڑے صوفی ہیں بہت بڑے صوفی ہیں ان کا حوالہ پڑھو فرماتے ہیں پس آنکی از غلب احوال شکر باشد ہیت کا جران شاید وہ جو غلب احوال کی وجہ سے سکر ہو جاتا ہے اطقاد اس پر نہیں لے آن کے علماء فرمو ہاں اعتقاد آن واجب ہے جو کچھ علماء فرمائیں اعتقاد اسی کا واجب ہے علماء جو کچھ فرمائیں گے اعتقاد اسی کا کرنا پڑے گا تو سمجھ رہے ہو سی نیچے غالی صاحبو لکھا ہے غالی صاحبو ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ایمان فرعون علیہ ہلانت کے مسئلہ میں بقول محدث ابن عربی کا فتویٰ محتبر نہیں اسی طرح استمداد کے مسئلہ نبی صوفیہ کے فتوا کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ فقہا کا اعتبار ہے کس کا اعتبار ہے پہلا جواب آ گیا کہ جو آپ نے جو صوفیا کا حوالہ دیا ہے یہ کچھ معتبر ہے نہیں ہے دوسرا جواب کہ تم جو کہتے ہو کہ صوفیہ قائل ہیں استمداد کے سوفیہ سے مراد کیا ہے اگر صوفیوں سے مراد کچے صوفی اور مسکور الحال مذکور الحال کا منع ہوتا ہے حضرت واردات جب انسان پر تاری ہوتے ہیں من جان بلّا تو بعض لوگ تو زی صاحب ہوتے ہیں وہ ان کو برداشت کر لیتے ہیں خود بھی ہزم کر لیتے ہیں خود بھی نفع اٹھاتے ہیں مخلوق کے خدا کو بھی نفع دیتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں جو واردات من جان بلّا جو ہوتی ہیں انہیں برداشت نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ان پر سکر تاری ہو جاتا ہے کیا تاری ہو جاتا ہے جس طرح نیم بے ہوش بندہ ہوتا ہے اس طرح ان کے جماع پہ شکر تاری ہو جاتا ہے پھر وہ کبھی منہ سے کچھ غلط بات بھی نکال بیٹھتے ہیں خود کو بھی نقصان اور دوسروں کے لیے بھی نقصان مذکور اس کو کہا جاتا ہے تفصیل بخاری شریف کے اندر پڑھو گے سمجھا سر یہ وہاں آئے گا مسئلہ کہ واردات جو ہیں یہ جی انبیاء کرام پر بھی ہوا کرتے ہیں جن پر اور اولیاء کرام پر بھی ہوتے ہیں بہرآ تو سوفیا سے مراد اگر بعض کچے صوفی اور مذکور الحال صوفی ہیں تو پھر تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ممکن ہے وہ استمداد کے کیا ہوں قائل ہوں لیکن ان کا قول سرے سے موتبار نہیں ہے اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ سارے سوفیا استمداد کے قائل ہیں تو یہ بالکل غلط ہے اور باطل ہے بڑے بڑے اجلہ صوفیاء احترام جنگ و استمداد ان القبور کو شرک اور حرام بتاتے ہیں سمجھے یہ بات اگر صوفیاء سے مراد تمہاری بعض کچے صوفی مذکور الحال ہیں تو پھر تو ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ وہ استمداد کے قائل ہوں لیکن ان کا قول معتبر نہیں ہے اور اگر تمہارا یہ خیال ہے تو سارے صوفیاء قائل ہیں تو یہ بالکل غلط ہے اجلہ صوفیاء احترام جنگ و استمداد کو شرک سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں ہاں اب دیکھو آگے عبارت پڑھو فرماتے ہیں کہ صوفیاء کے حوالے کتاب التوحید ہندسر کے اندر میں جہاں صرف شیخ عبد القادر جیلانی کے دو حوالے پیش کرتا ہوں فرماتے ہیں اتبعو ولا تب تدعو. اتبعو ولا اُلا شریعت کا اتباع کرو بجتی نہ بنو وافق ولا تو خالفو. شریعت کی موافقت کرو اور مخالفت نہ کرو اتی تابے داری کرو ولا تاثور نہ فرمانی نہ کرو اخلسو ولا تشرکو شریکو خالص خدا کو پکارو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وہ الحق کا عز وجلہ اکیلا کرو حق عز وجلہ کو وان باب ہی فلا تب رہو کبھی اس کے دروازے سے ادھر ادھر نہ ہٹو وان بابے ہی بولو صحیح وان باب ہی فلاں اس کے دروازے سے ادھر ادھر نہ ہٹو سلوہ ہو بلا تو صرف اسی اللہ سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو استعینو اوب ولا والا بغیر ہی صرف اللہ سے مدد مانگو اور کسی سے مدد نہ مانگو فرما ہوا فوفیا قائل ہیں یا منکر ہیں استمداد انل الاموات کے قائل ہیں یا منکر ہیں وہ وحید الحق کا ان با بہیلا تب لا تسلو عن کیا بلا ہے کیوں نہیں بولتے ہو صوفیا کے منکر کر بیٹھے ہو تم صوفیا کے منکر ہو تو دین کے منکر کر ہو آ. آ. آج کل بڑی وبا چل پڑی ہے کہتے یہ جی کیا سوفی یہ جی کیا کے از کار سنگھ استعین ہو بھی ہی بلا تستا ہو بغیر ہی مددیں مانگو تم ساتھ اس اللہ پاک کے اور نہ مدد مانگو تم اس کے غیر کے ساتھ ولا تسالو بلا تستا سارے بولو ولا تستا بغیر ہی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو تو غیر ہی صرف اسی پر سہارا کرو اور کسی پر سہارا نہ کرو سمجھ رہے ہو سکے اور عبارت دوسری وہ اس سے بھی زیادہ بہتر عبارت ہے لا تسال خال کا لا بیٹے کو وسیعت فرماتے ہیں آپ بڑا بیٹا تھا آپ کا عبد الوہب اس کا نام تھا آپ کے اٹھارہ بیٹے تھے نہیں اٹھارہ بیٹے تھے اور پتہ نہیں کتنی بیٹیاں تھیں آپ کی چار بیویاں تھیں پہلا بیٹا ہے عبد الوہب اس کو وسیعت کی ہے آپ نے جو اس کے لفظ ہے لا تصل خلق شاید مخلوق سے کچھ نہ مانگنا تھا ان ہوں آجاز تم مخلوق ساری آجز ہے فقیر ہیں محتاج ہے لا یمل کون علے انفسم ولا وہ نہ اپنی ذات کے لیے مالک ہے نہ دوسروں کے لیے مالک ہے نہ نفع کے نہ نقصان کے سن رہے ہو لا تس علی خال کا مخلوق سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا سمجھا سر بس بات ختم ہو گئی اب سوال نمبر دو ہے علامہ دہلی کی عبارت پڑھو اور پھر جواب کرتے ہیں بیک مشائق نظام گپتاست دیکھ رہے ہو بڑے شجوخ میں سے ایک شیخ نے کہا ہے دی دمچہار کسرا میں نے چار آدمیوں کو دیکھا ہے مشائقین میں سے تصرف میں پنند در کو خود مانے جو تصرف ہا در حیات ہے خود یق دیش <تصفح> میں نے چار مشایق کو دیکھا ہے کہ اپنی قبروں کے اندر تصرف کر رہے تھے جس طرح کے زندگی میں تصرف کرتے تھے جس طرح کے بلکہ اس سے بھی زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ مرنے کے بعد زندگی سے بھی زیادہ تصرف کر رہے تھے چار آدمی کو میں نے دیکھا ہے معلوم ہوا مرنے کے بعد ولی تصرف کرتے ہیں معلوم ہوا مرنے کے بعد ولی تصرف کرتے ہیں اچھا جی میری طرف دیکھو حضرت پہلی بات جکہ ازم شائق نظام گفتہ است پہلی بات یہ ہے کہ اس شیخ کا عبدالحق محدث نے نام نہیں لیا اس شیخ کا اس نے کہ یہ کون سا شیخ ہے جو کہہ رہا ہے تاکہ ہم تحقیق کریں کہ یہ تقریباغ شیعہ تھا نا مراد جو اوپر سے سنی اور اندر سے کیا تھا اور مشرق تھا سمجھا یا کوئی احمد رضا کا شاگرد تھا یا کوئی اور تھا سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا نام آتا تاکہ ہم تحقیق کرتے کہ یہ بندہ خود کون ہے اس لیے یہ مجہول شخص جو ہے یق از شیخ والی بات یہ بات موتبر نمبر دو پھر محدث نے حوالہ نہیں دیا کہ کون سی کتاب میں یہ بات لکھی ہے اس شیخ نے جو کہا ہے کہاں کہا ہے گفتہ است کہا ہے تو نہ اس حوالے کی ابتدا ہے اور نہ اس کی انتہا ہے ابتدا بھی نہیں کہ نام نہیں انتہا بھی نہیں کہ حوالہ نہیں بے سروپا حکایات اور حوالے یہ اللہ اکبر عقائد کے مسلط اندر ان کا پیش کرنا سرے سے جیزی نہیں ہے اب دیکھو پہلے الجواب اولان پڑھو پہلی بات یہ ہے کہ یقین ازما شائخ ایک مجہول اور لاپتہ شخص ہے اس کا نہ نا تو نام معلوم ہے اور نہ حال کہ حقیقی شیخ تھے یا جالی فنی تھے یا تقیہ باز شیعہ تھے صرف شیخ کے یقی ازما شائق کہنے سے وہ شخص معیم نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ کہ ہے کہ یقید مشاہد سے اس غلط قول کا شاید دل بھی نے کوئی حوالہ پیش نہیں کیا کہ کس کتاب میں ہے یا زبانی منقول ہے اگر زبانی منقول ہے تو محدث کے درمیان اور اس یقید مشاہد کے درمیان واسطے کتنے ہیں اور کون ہیں جھوٹے یا سچے صرف شیخ دلوی کے گفتہ لکھنے سے یہ حوالہ ثابت نہیں ہو سکتا حاصل یہ کہ قائل بھی مجہول اور اس کا گفتہ بھی بلا حوالہ اور مجہول تو ایسی چیز کو خلاف کے کی دہ میں دلیل بنانا دین پر ظلم نہیں تو اور کیا ہے یہ ظلم ہے نہیں ہے عقائد ثابتوں میں قرآن حدیث سے یقید مشائق کا حوالہ دے کر اسے کا یا لگ دی لوگوں کو پریشان کر دیا تو سمجھ رہے ہو والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ محدث عبدالحق کو اللہ معاف کرے شرک کے درخت کو اس نے بڑا پانی دیا ہے سمجھا دو آدمیوں کے نام کہتے تھے ایک علامہ سیوتی کے نام اور ایک محدث عبدالحق کے نام کہ یہ دو جو انہوں نے شرک کے درخت کو بڑا پانی دیا ہے علامہ سیوتی رحمہ اللہ کا حال جناب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ روزانہ بلا ناگا مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے تو سن رہے ہو جلالین والا کوئی علم نہیں ہے جس کے اندر اس نے کتاب نہ لکھی ہو تفسیر میں حدیث میں نحب میں لغت میں تاریخ میں ہر فن میں اس نے کتاب لکھی ہے اور کہتا ہے روزانہ مجھے نبی علیہ السلاط والتسلیم کی زیارت ہوتی ہے جس رات مجھے زیارت نہ ہو جن کو بخار آ جاتا ہے یہ اس کے تکوے کا یعنی نیکی کا حال ہے اور علماء جو ہیں اس نے انہوں نے اس کا لکب رکھا ہے ہاتھ ابل کیا لکب ہے ہاتھ ابل جو آدمی دن کو جنگل میں جائے گا لکڑی چننے کے لیے تو وہ اچھی لکڑی دیکھ کر اپنے گھر کے لیے لے آئے گا جلانے کے لیے یا کام لانے کے لیے جو رات کو جائے جو اندھیرے میں لکڑیاں اٹھانے کے لیے چننے کے لیے تو وہ اچھی اور ہلکی سب کی سب آ جائیں گے تو یہ عالم بڑا ہے علم اس کا بہت پھیلا ہوا ہے لیکن یہ رسو سمین میں فرق نہیں کرتا سو سمی میں فرق نہیں کرتا اور اسی طرح محدث عبدالحق علیہ رحمت بھی ہے اچھا سن میری طرف دیکھو حضرت دوسرا, دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یق از مشائق گفتہ یہ نہ قرآن کی آیت ہے کیا کہہ رہا ہوں نہ حدیث پاک ہے نہ کسی صحابی کا قول ہے نہ کسی تابی اور تبا تابی کا نہ اما اربا میں سے کسی امام کا قول ہے نہ یہ قرآن کی آیت ہے نہ یہ حدیث متواتر مشہور اور خبر واحد ہے نہ یہ کسی صحابی کا قول ہے زیادہ سے زیادہ یہ کسی صوفی کا کشف نہ ہے چاہے؟ اور دیدم جو کہہ رہا کہ میں نے دیکھا ہے یہ کشف ہے اور کشف کے بارے میں ابھی تم نے پڑھا ہے کہ وہ شریعت کے اندر کوئی حجت نہیں ہے اگر قرآن ہوتا حدیث ہوتی تو ہم اس کو قبول کر لیتے یا اس کے جواب دینے کی کوشش کرتے نہ یہ جی قرآن ہے نہ یہ جی حدیث ہے یہ جی کشف ہے کسی کا مجہل اور لاپتا انسان کا کشف ہے لہذا شریعت کے اندر یہ جی باطل اور مردود ہے کوئی حجت تو سن رہے ہو ہاں بڑی بات ہے اب دیکھو والد صاحب رحم اللہ عبارت پڑو قیمتی عبارت ہے سانین اس مجہول اور لاپتہ شیخ کے پاس ان چار بزرگوں کے اپنی قبروں میں تصرف کرنے کی دلیل قرآن اور حدیث اور اجماع امت سے تو نہیں آئے اور کم از کم کسی صحابی تابی یا تب تابی یا اجمام مجتہدین کا قول بھی نہیں آئے بلکہ صرف اس کا ایک باطل کا ہے جو دیدم سے سمجھا جاتا ہے اور وہ بھی شریعت کے سراسر خلاف ہونے کی وجہ سے باطل اور مردود ہے کیونکہ ارواح کا مرنے کے بعد تصرف کرنا بلا رہے خلاف شرح ہے خلاف شاہ عبد العزیز رحم اللہ کی عبارت ہے کہ از عبدان مفارق مفارک شا تاثیران حادر عالم اسمدہ وہ روز و بجروں سے جدا ہو جاتے ہیں ان کی تاثیر اس جہان کے اندر شریعت کے اندر بالکل نہیں آئی ہے شریعت کے اندر ہاں نیچے خلاصہ بھی پڑھتے آؤ خلاصہ یہ کہ کش اسلام میں ویسے ہی حجت اور شریف دلیل نہیں ہے بالخصوص جب کہ شریعت کے خلاف ہو تو پھر باطل ہی ہے کیا ہے؟ اب ماخذ کرو شاہ صاحب رحم اللہ جبارت سید محی الدین جی لانی در فتح الغائب گو جد سید محی الدین جی لانی پیر محبوب زبانی رحم و اللہ فتح الغائب نہ فرماتے آئے کلو حقیقت ہر وہ حقیقت جو جس کی ساری شریعت شادت نہ دے وہ بے دینی آئے کہ زبان شبد و ثابت نہ گردان اور شریعت ہر وہ حقیقت جسے شریعت ثابت نہ کرے اور اس کی گواہ نہ ہو آ حقیقت کفر و الحادیت کفر اور الہاد اور بےدینی ہے شیخ دلوی جیس شرح میں نوی صد شیخ محدت دلوی نے اس عبارت کی شرح میں لکھا ہے کہ حقیقت امر مبائن و مخالف نے تمہار شریعت را اور ہے نہیں ہے حقیقت امر مباہن و مخالف نیز مر شریعت رہا کہ حقیقت جو ہے وہ شریعت کے مباہن اور مخالف کوئی امر نہیں آئے بلکہ حقیقت در حقیقت شریعت است حقیقت در حقیقت, حقیقت در حقیقت حقیقت جو ہے وہ حقیقت شریعت کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں سنو بات جو کچھ ہم نے حدیث پاک اور پرانے پاک میں پڑھا ہے حقیقت یہ ہے خوفیت یہ ہے کہ انسان ذکر اذکار جب کرتا ہے تو وہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ ہمارا کیف بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے اللہ نے فرما دیا میاں ان اللہ حبک اللہ علیم اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ ہم نے پڑھ لیا پڑھا ہوا ہے دماغ میں موجود ہے دل میں موجود ہے لیکن وہ ہمارا کیف نہیں ہے ہمارا یہی وجہ ہے کہ گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں لیکن جب انسان ذکر اذکار کار کرتا ہے اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے اللہ کی محبت دل میں جاگونی ہوتی ہے تو ان اللہ علا کل شہن قدیر واللہ بما تعملون خبیر یہ انسان کا کیف بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے جس طرح کے انبیاء کرام اور اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ جی ساری چیزیں ان کا دل کا کیف بن جاتے ہیں. ہر وقت ان کے سامنے یہ جی بات رہتی ہے یہ جی کیف بن جائے یہ جی منکشف ہو جائے اور کیف بن جائے یہ جی ہے خلاصہ تصوف کا حدیث میں آیا ہے نا انتا کا ان کا ترا ہو لم تکن ترا ہو جنہوں نے مشکا شریف پڑھی انہوں نے کر لیا یہ حدیث سمجھا سی اللہ کی عبادت کرو آپ نے فرمایا احسان یہ جی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے خدا کو یہ جی کب ہوگا یہ جی ذکر ازگار اور اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے کے ساتھ یہ جی کیف بن جائے گا کہ انسان یہ جی سمجھے گا کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں نظیم. اب دیکھو وہی بات ہے بلکہ حقیقت در حقیقت شریعت است تا آنچے بدا ایمان آبر داند تاکہ جن جن چیزوں پر ہم نے ایمان لایا یا رابا یا دریا بند ان کو سامنے اور آیا دیکھ حاصل کر لیں بحقیقت وہ برسن اور کی حقیقت تک پہنچ جائیں بس اگر کوئی کسی انسان کو کسی چیز کا کچ ہوتا ہے کہ مخالف ہے شریعت یہ شریعت کے مخالف ہے دروغ و باطل باشد چل کا ہے دروغ و باطل باشد وہ جھوٹ ہوگا اور باطل ہوگا و با اعتقاد کنندہ کافر گردد اعتقاد کنندہ ہاں اس کا اعتقاد کرنے والا کافر ہو جائے گا البلاغ المبین کی عبارت ہے سن رہے ہو اللہ معلوسی سی اللہ کی عبارت پیچھے گزر رہی ہے اب دوبارہ آ رہی ہے یہ لو یہاں اصل لگے اور آ رہے ہیں میں اس پہ تو تصرف علام جمیان بھی بعض مشرق تو وہ ہیں جو سارے اولیاء کے لیے تصرف ثابت کرتے ہیں قبور کے اندر لیکن وہ مختلف ہیں بی تصرف کے موافق مختلف ان کے مراتب کے اندر جتنی مرتبہ زیادہ اتنی تصرف وہ کہتے ہیں زیادہ اچھا بل والا ماحول اور جو ان کے مولوی ہیں وہ بند کرتے ہیں تصرف القبور کو چار یا پانچ میں بلکش ویزا کالو سبتال بلکش اچھا سبتالے کا بلکش کہتے ہیں جی کشف کے ذریعے ثابت ہوا ہے اب قات الحم اللہ برباد کرے ان کو اللہ و تعالی ہلاک کرے ان کو اللہ و تعالی لانت کرے ان پر خدا ما اجالا ہوں اکثر احترا کتنی بڑے جاہل اور کتنی بڑے مفتری ہیں تو سن رہے ہو کشف کے ساتھ تصرف کو ثابت کرنے والے پر کیا فرمایا خدا کی لانت اور مار پڑے سن رہے ہو سن اچھا اب اس سوال غانیہ اخالیہ نے نمبر تین پڑھو ماخذ پر ماخذ سے عبارت پڑھو میں ترجمہ کرا ہوں سیدی احمد بن مرزوق کے علما بشائق دیار مغرب است. محدث عبد اللہ کو لکھتا ہے کہ سیدی احمد بن مرزوق جو مشائق مغرب کے دیار اور ان کے مشائق اور فقہ علماء میں سے بڑا ہے گفت اس نے کہا کہ روزے شیخ عباس حضر حض من پور سید ایک دن شیخ عباس حضر نے مجھ سے پوچھا کہ امداد حئی اقباس یا امداد میت کہ زندہ کی امداد زیادہ طاقتور ہے یا مردے کی من ب گفتم میں نے کہا غور ہے میں نے کہا قومے میں گوجم کے امداد ہئی ترست ایک قوم تو کہتی ہے کہ زندہ کی امداد زیادہ طاقتور ہے لیکن من میں گوجم کے امداد میت قوی ترست من میں گوئم کی امداد ہے میں کہتا ہوں کہ مردے کی امداد زیادہ طاقتور ہے اور ہو لوگ تو کہتے ہیں کہ زندہ کی امداد میں زیادہ طاقت ہے میں کہتا ہوں مردے کی امداد میں زیادہ طاقت ہے سمجھا سی کیوں چیف گفت نام شیخ نے کابل عباس نے کہ ہاں تیری بات صحیح ہے زیر آ کے در بساتے حق کرتے کیونکہ وہ اللہ کے دربار میں پہنچ چکا ہے بدر حضرت اور اس کے سامنے موجود ہے حضور میں حضرت جواب تو آ رہا ہے ہزار ہزارہ ایسے بندے گزرے ہیں اللہ پناہ کافماوے جنہوں نے لبادت اوڑا ہوا تھا صوفیوں والا اور علماء والا اور اہل سنت والجماعت والا اندر سے وہ بائیمان تھے کیا تھے ہاں تقیاباز شیعہ تھے یا مشرک تھے بئیمان وہ اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں میں غلط غلط عقائد کا انہوں نے رواج ڈال دیا سمجھا اوپر سے ان کا لبادہ جو تھا وہ کس کا تھا سوفیوں والا نیکوں والا علماء والا سمجھا نا اور اندر سے خبیث کیا تھے مشرق بئیمان شیعہ تھے تقیا باز یہ کتاب جو لکھی ہے نا شابد عزید رحم مول نے توفے اسنا عشریہ ہے لکھا اس میں فرماتے ہیں کہ تمہیں ہوشیار ہونا چاہیے انیو تمہیں ہوشیار ہونا چاہیے ایسے بندے بھی گزرے ہیں جنہوں نے چالیس سال تک پورا شریعت پر عمل کیا وہ وحد رہے ساری چالیس سال میں صرف انہوں نے ایک بات نکالی ہے غلط جان بوجھ کر انہوں کو وہ تھے اندر میں مشرق اندر سے کیا تھے شیعہ تھے مشرق تھے بظاہر وہ موہد بنے رہے سنت کے پابند بنے رہے دین کے پابند بنے رہے تاکہ لوگ ہمارے اوپر وہ او مکمل طور پر اعتماد کرنے میں اور پوری زندگی میں انہوں نے صرف ایک بات غلط نکالی ہے چالیس سالہ زندگی کی وجہ سے ان کی ایک بات نے اتنا رواج پایا کہ کئی ہلکے کثیر اس کی موتقد ہو کر گمراہ ہو گئے ایسے بھی بندے گزرے ہیں بعض بندے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے صرف دو باتیں غلط کہی ہیں بعض ایسے گزرے ہیں جنہوں نے صرف چار باتیں غلط کہی ہیں ساری زندگی نیکی اچھائی اور اندر سے نالے اور بئیمان کی صرف چار باتیں صرف دو باتیں صرف تین باتیں صرف ایک بات کہی ہے اور اس کو رواج دیا ہے اپنا کارنامہ کر کے مر گئے بےمان بعد والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو بڑا محدث تھا وہ تو بڑا محقق تھا وہ تو ایسا تھا ایسا تھا وہ کیسے غلط بات کہہ سکتا ہے سمجھا نا صحیح ایسے اب دیکھو یہ جو شیخ بنے ہوئے ہیں آزم فکہ علماء مشق دیار مغرب بنے ہوئے ہیں خدا کے قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف فکہا کے خلاف اجماع امت کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ مردہ کی امداد زیادہ طاقتور ہے ہم کیا سمجھیں گے ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ بائیمان تک یا بات تھے سن رہے ہو ہم مجبور ہیں ہمیں شریعت حکم دے دیا مجبور ہیں کیا کریں بھائی شریعت کے خلاف جو بندہ ایک بات کرتا ہے ہم اسے شیخ کہیں گے اے بولو تو صحیح اے ایک آدمی شریعت متحرہ کے خلاف اور وہ بھی عقیدے کے مسئلے کے اندر اور وہ مسئلہ جس پر پورے قرآن نے زور لگایا ہے یا کنابت و یا کنسین سے جو خدا شروع ہوا وہ لوگ زبر بلناس تک چلا گیا کہ میاں مدد صرف اللہ سے مانگو اور کسی سے اور یہ کہتا ہے نہیں مردہ کی امداد جو ہے زیادہ طاقتور ہے ہم سمجھیں سنجن گے یہ بےمان تقیاباد لوگ یہ سوفی یہ سنی یہ آلف سنت والجماعت جماعت یقین فرماؤ اللہ تمہیں توفیق دے مطالعہ کرنے کی مطالعہ کرو تمہیں پتا چلے کہ کئی ہزار لوگ ہیں جو بظاہر شیخ بنے ہوا اندر سے بےمان ہیں سمجھا ان کا مقصد ہی کچھ اور ہے امت کو گمراہ کرنا ان کا مقصد ہے اور کچھ بھی ان کا مقصد نہیں ہے اب آؤ جواب پہلا جواب پہلا جواب یہ ہے کہ امداد حی اور امداد میت استمداد ازحی اور استمداد از میت یہ مسئلہ عقائد کا ہے اس کا مسئلہ ہے اور عقائد میں قرآن حدیث متواتر اور حدیث یہ تین چیزیں کام دیتی ہیں شراکت جنہوں نے پڑھی ہے انہوں نے پڑھ لیا نور النوار پڑھ لیا ہے اس میں تم نے پڑھ لیا ہے کہ خبر واحد حضرت نبی علیہ السلام کا فرمان جو خبر واحد کی شکل میں ہو اور وہ جمی شرائط پر مشتمل ہو صحیح ہو عقائد میں وہ خبر واحد بھی کام نہیں دیتے جب نبی کا فرمان جو خبر واحد کی صورت میں ہو عقائد میں کام نہیں دیتا تو یہ بے سروپا حکایات باطل اور مردود ہیں یا معتبر ہیں مردود ہیں مقبول ہیں ایسی بے سروپا حکایات سے عقائد ثابت ہو سکتے ہیں خیال کرنا شاید تم مرعوب ہو جاؤ کوئی کو تمہیں کہا کہ شیخ عبدالحق نے یہ لکھا ہے فلانے نے یہ لکھا ہے ان کو کہہ دو میاں یہ عقائد کا مسئلہ ہے اس میں جب نبی علیہ السلام کا خود فرمان خبر واحد معتبر نہیں تو شیخ عبدالحق کی کیا طاقت اور اس کے قول کی کیا طاقت ہے یہ بات کوئی اس کا اعتبار نہیں ہے یہاں قرآن چاہیے یہاں حدیث متواتر اور مشہور چاہیے سمجھ رہے ہو ابھی تم نے پڑھا ہے کہ جہاں محمد عربی کے کلام کی ضرورت ہے موہی عربی کے کلام کی ضرورت ہے، فتوحات مدنیہ نے ہمیں فتوحات مکیہ سے مستغنی کر دیا ہے وہ سن رہے ہو اب پڑھو عبارت پڑھو الجواب ابالان کی والد صاحب رحم اللہ کی عبارت پڑھو اللہ ان پر کروڑا رحمت نازر فرمائے الجواب ابالانی کے مفتی صاحب یہ مسئلہ استمداد والا عقیدہ ایمانیات کا مسئلہ ہے جو سر رقت سے ثابت ہو سکتا ہے اور جہاں خبر واحد جیسی دلیل شرعی بھی حجت نہیں بن سکتی لیکن خیر سے آپ تو تمام اصول اسلامیہ کو پسے پوچھتے ڈال کر ایک مولوی غیر متحد احمد بن مرزوق کا قول میں کہتا ہوں اور اسی طرح حضرمی کی تصویر ہاں درست ہے کو حجت بنا رہے ہو اگر آپ کو کچھ ہوش ہو تو ہمیں یہ بتلا دیں کہ یہ کس صورت قرآن کی آیت ہے کس صورت قرآن کی یا کس کتاب حدیث کی یہ روایت ہے یا امت کے کس دور کا اجماع ہے یا کم از کم کس متحد کا یہ قول ہے مفتی صاحب شریعت اسلامیہ نہ لوگوں کے خیالات اخلی اور مضموماتیں وہم پر مبنی ہے اور نہ میں کہتا ہوں اور نہ ہاں درست پر مبنی ہے بلکہ اس کا مبنا قرآن اور حدیث ہے مبنا چاہے ہاں قرآن و حدیث ہے بہرحال یہ باطل قول اور عقلی اخترا اور غیر اسلامی کیاس احادیث سے سیاح اور نصوص قطیا کے سراہتن مخالف ہونے کی وجہ سے شریعت اسلامیہ میں متروک اور مترود ہے متروک اور اس پر قیدہ رکھنے والا ان معذور نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی سچی کتاب میں فرماتے ہیں سبل احاط <الْأَمْوَات> زندے اور مردے برابر نہیں ہیں زندے اور مردے برابر خدا تو کہتا ہے کہ مردہ زندے کے برابر ہی نہیں ہے اور ابو العباس کہتا ہے اور احمد بن مرزو کہتا ہے کہ مردہ کی امداد زیادہ طاقتور ہے اب خدا کی مانے یا احمد بن مرزو کی مانے اب دیکھو امام فخر الدین راضی رحم اللہ کی عبارت پڑھو امل احیا وموات و تفاوت اور بینعما ہو زندوں اور مردوں کے درمیان تفاوت بہت سارا ہے ان کے درمیان تفاوت اضمام المیت جو ساویف الجرات من لیا ال اس لیے کہ نہیں کوئی مردہ جو برابر ہو ادراک کے اندر کسی زندہ کو کوئی مردہ کسی زندہ کو ادراک میں برابر ہاں خیال کرنا سزا کارا بس ذکر فرمایا ہے اللہ پاک نے کہ بے شک زندے نہیں برابر ہو سکتے مردوں کو برابر ہے کے مقابلہ دے تنس کا جنس کے ساتھ یا فرد کا فرد کے ساتھ سن رہے ہو جنس کا جنس کے ساتھ یا فرض کا جنس اموات جنس سے احیا سے کم ہے جن سے اموات جن سے احیا سے اور زید مردہ زید زندہ سے زید مردہ زید زندہ سے کم ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے انشاءاللہ جب یہ آیا تھی گی میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ ولی مردہ ولی زندہ سے نبی فوت شدہ نبی زندہ سے او قابل طلفردا بل الجنسا بل جن الفردہ بل فردہ ہاں خیال کرو اب فرمائیے مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کا قرآن تو بابان کے دوہل فرما رہا ہے کہ کوئی مردہ کسی زندہ سے زیادہ ہونا تو درکنار مگر صرف برابر بھی نہیں ہو سکتا نہ جنسن اور نہ فردن بلکہ اس سے کم ہی ہے مقابلہ نہیں کر سکتا اور آپ کا دعوی یہ ہے کہ امداد مردہ زیادہ قوی ہے بات ختم ہو گئی ایک تفسیر کی کتاب ہے روح البیان کیا نام اس کا اسماعیل حقی کے حوالے بار بار آئے ہیں روح البیان اس کی کتاب ہے اس میں ایک واقعہ ہے وہ پڑھو اب سوال غالیانہ نمبر چار مفتی صاحب لکھتے ہیں ہمیں یار گجراتی لکھتا ہے تفسیر روح البیان سورت ماہ جا پارا فلرز فسادن آئے کہ شیخ صلاح الدین فرماتے ہیں مجھ کو رب نے قدرت دی ہے کہ میں آسمان کو زمین پر گرا دوں مجھ کو رب نے قدرت دی ہے کہ میں آسمان کو زمین پر گرا دوں اگر میں چاہوں تو تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دوں اللہ کی قدرت سے لیکن ہم نام کی دعا کرتے ہیں معلوم ہوا اولیا کرام تشرق کی طاقت رکھتے پہلا جواب پہلا جواب یہ کہ جس تفصیر میں یہ بات لکھی ہے جس کا نام روح البیان ہے کیا نام ہے آؤ اس کے بارے میں پڑھو کہ روح البیان جو ہے یہ اقاضیب کا مجموعہ ہے جس کا مجموعہ ہے ہاں اب دیکھو علامہ قنوجی لکھتا ہے وہ اتاب اراجیف کثیرت اور وہ مصنف روح بیان والا لے آیا ہے بہت سارے جھوٹ راجیو گمن بہت سارے دوٹھ لے آیا کتاب کے اندر لاجن بغل التفات ہی رہے ہاں جن کی طرف توجہ کرنا لائق نہیں آئے وہ فتحا ضعیف اور کمزور فتح لے لا جو تمد والے جر پر اعتماد میں کیا جا سکتا بلے سب بل حقیقت میں وہ کتاب عزیز کی تفسیر میں سے حقیقت کچھ بھی نہیں آئے اللہ انقارا وج ترا کتاب اللہ ہی اور اس اللہ کے بندے نے جرت کی اللہ کی کتاب کے ساتھ داخل کرنے ان باتوں کے جو نہیں ہیں ان کتاب اللہ سے اپنی تفصیل کے اندر تو سمجھ رہے ہو کار کم بھی پڑھ لو جب یہ کتاب کشکول ہے کازیب کثیر اور فتح ضعیفہ غیر موتمادا کا تو اس کے حوالے پر کیا اعتماد ہو سکتا ہے مگر قدرتی طور پر مفتی صاحب کا کام ایسی کتابوں سے نکلتا ہے سچ ہے دل را بدل راہے است دل را بدل جھوٹا آدمی کو جھوٹے سے سنگت ہوتی ہے سچے کو سچے سے سنگت ہوتی ہے جھوٹے کو جھوٹے سے بات بھی جی اور کتاب بھی میری طرف دیکھو دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ احمد یار گجراتی نے اس روح البیان کی پوری عبارت نکالی نہیں کی سمجھا سی بھائی روح البیان والا ہے اپنا اللہ بھکر شیخ صلاح الدین ہے پانچویں صدی کا کس کا اور روح بیان والا ہے بارہویں صدی کا کتنی سدی کا درمیان میں کتنی سو سال ہو گئے سات سو سال کتنی سات سو سال درمیان میں وقفہ ہے تو ہم روحل بیان والے سے پوچھتے ہیں کہ تُو صلاح الدین کو خود ملا ہے یا کسی اور سے توں نے نقل کیا ہے اگر کسی اور سے نقل کیا تو وہ بندہ کمزور ہے قوی ہے قابل سند ہے نہیں ہے ہمیں وضاحت تو کر سن رہے ہو جب یہ بات نہیں ہے کہ صلاح الدین کو اسماعیل حقی خود بھی نہیں ملا کیونکہ سات سو سال کا فاصلہ آئے اور درمیان میں سند کا کوئی ذکر ازگار نہیں ہے تو ہم سمجھیں گے یہ جالی اور جوٹھی حکایت ہے جالی اور تو سن ہو بھائی بات تو صاف ہے نا جی جب وہ اسماعیل حقی بارہویں صدی کا ہے شیخ صلاح الدین پانچویں صدی کا ہے سات سو سال درمیان میں فاصلہ ہے تو یہ کیسے ملا یا اس کو اور کہاں سے اس نے یہ سنی ہے یا تو وہ بندے بتائے جن سے اس نے یہ بات سنی ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ بندے کیسے ہیں لیکن وہ بندے ہیں نہیں لہٰذا یہ حقاقت کیا ہے جعلی ہے